بکال اللہ کافرو شکوا بات وہی چلی آ رہی تھی کہ پہلی صورت میں اے راز الرسول تھا ادھر اے راز ان ہے ہے شکوا کہا کافروں نے نہ سنو اس قرآن کو تدبیر نمبر ایک پہلے تو سنو ہی نہیں لیکن اگر کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا تو وہاں تم کچھ کچے ریکارڈ لگا دو کیا گانے لگا دو احبال غفی ہے اور شور غل برپا پا کرو وہاں تاکہ تم غالب ہو جاؤ یہ تجویز نمبر دو ہے فالا نذی کننا جواب شکوا قال کا شکوا تھا جواب شکوا بس البتہ ضرور چکھائیں گے کافروں کا عذاب سخت والا نجی ان اور البتہ ضرور سزا دیں گے ان کو اصو اللہ ان کی بد کی جو کرتے ہیں سزا دیں گے ان کو ان کی بد آمالوں کی اسوا منا بد جو کر رہے ہیں ظال کے جزا اللہ نار یہ سخت عذاب جو ہے نا جو ان کو دیں گے ذالک کا یہ عذاب سخت بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا یعنی نار انار ان بدل بنے گا ذالک کا سے یہ پہلے عذاب ان شریدن ہے پالا نزی کن کا حرضاون قدیدہ تو ذال کا اشارہ اسی طرف جائے گا یہی عذاب سخت بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا ہی نار واسطے ان کے آگ کے اندر ٹھکانا ہوگا ہمیشہ دار الخل یہ دار القامت ہوگا ہمیشہ کا ٹھکانہ جزان یہ بدلہ ہے بس اب اس کے کہ تھے ہماری ایتوں کے ساتھ انکار کرتے وکال الین کا فر مطال بہ تابین مطالبہ تابین جب مطبوین اور تابین دونوں جہنم میں چلے جائیں گے تو تابین کیا کہیں گے اے اللہ کہ اتبوئن تو ہمیں دکھاؤ متبوئن کون ہوں گے جی وہ بڑے بڑے لیڈر ہوں گے کیا ہاں بڑے بڑے لیڈر گمراہ کرنے والے مطالب تابین کہیں گے کہ کافر تابین اے ہمارے رب دکھاؤ ہم کو وہ دو گراؤ جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو جنوں اور انسانوں میں سے کر دیں ہم ان کو نیچے اپنے قدموں کے تاکہ ہو جائیں ذریعے ہمارے سامنے لاؤ ہم ان کو قدموں کو نیچے کر کے رگڑے ایسے ایسے مارے قدم اندین کالو اب اشارہ تھا کے انجام کے بعد مومنین کو بچارا بے شک جن لوگوں نے کہا رب اللہ ایک کمال نمبر ایک جن لوگوں نے کہا رب ہمارا صرف اللہ ہے کمال نمبر ایک سم مستقام پھر استقامت اختیار کیے کمال نمبر کتنی جی دو بھائی بزرگ کہتے ہیں الکام تو خیر الف کرام اس سے جو ہے ہزار کرامت سے بہتر ہے استقامت سے کس سے بہتر ہے جی ہزار کرامت سے بھی بہتر ہے آدمی اپنے موق کے اندر ڈٹ جائے لوگ دو قسم کی حرکتیں کرتے ہیں پہلے تو تمہیں لالچ دیں گے کہ لاکھوں روپئے جی لے لو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 اب لکھنا شروع کیا میں نے کہا ہم ہیں دیوبندی اور دار الوم دیوبند کے ہم غلام ہیں دار الوم دیوبند کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت وقت کا چندہ اور ان کی امداد نہ لیا کرو غریبوں کی امداد پہ سہارا کرو یہ کو میں نے کہا دار الوم بند کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت سے چندہ نہیں لینا غریبوں کے چندے میں برکت ہوتی ہے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 امید و حراست میں باشل کس ہمیں نسبیات ہی استقامت کا منہ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں استقامت والے وہ ہیں کہ لم یروح روغان سال وہ لومڑی کی طرح نہیں پھرتے مستقل مزاج وہ ہوتے ہیں جو لومڑی کی طرح نہیں پھرتے لومڑی کو دیکھتے ہو دوڑتی ہے پھر پیچھے دیکھتی ہے دوڑتی ہے پھر پیچھے دیکھتی ہے اور وسط مداج ہوئی لومڑی نہ بنو شیر بنو کیا بننا چاہیے اے لومڑی نہ بنو اچھا کہاں پہنچ گئے جی جنہوں نے کہا رب ہمارا صرف اللہ ہے پھر ڈٹ گئے تت نزالو الحمد ملا کا سمرے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے فرشتے کس وقت نازل ہوتے ہیں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 ایس مجھ واؤ ہے نا ان ماں کے لیا انہیں تو اس فرشتے کو تو اللہ کے فرشتے دنیا میں بھی آئیں گے سمجھے تمہارے سامنے خام میں بھی بشارت ہوگی فرشتے کے ذریعے سمجھے جی اور موت کے بعد قبر میں کیا کہیں گے نازل ہوتے ہیں ان کو اوپر فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تو خاکو یہ کہ نہ اندیشہ کرو آگے کا خلاطن اور نہ کامگین ہو کس چیز پہ دنیا کے چھوٹ جانے پہ یا کسی مالی نقصان پہ وہ اب شروعہ اور خوش ہو جاؤ تم ساتھ جنت کے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو نہن اولیا کم ہم دوست تھے تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی اور ابھی آخرت میں بھی رہیں گے یہ بہشتوں کو کہتے ہیں بحث کے اندر اس وقت کی بات ہے اور واسطے تمہارے بیچ بہشت کے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 مسکراتا ہی رہے جو غم و میں بھی مسکراتا ہی رہے زیر خنجر بھی پیا میں حق سناتا ہی رہے یہ ہے مستقل مزار منجے جی وہ من آسن و کالم مند من اللہ اب یہ ربت کمال نفسی کے بعد اکمال غیر کا بیان ہے پہلے کمال نفسی تھا ان ربن اللہ دین کال رب اللہ سمست کام یہ کیا تھا جی اپنے نفس کو کامل بناؤ پہلے کمال نفسی تھا اب کیا ہے جی اکمال غیر اپنے آپ کو کامل بناؤ غیر کو بھی کیا کرو کامل بناؤ تبلیغ کے ساتھ غیر کو کامل بناؤ تبلیغ کے ساتھ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 اللہ کی فرم برداری پہ فخر کرتا ہے خوشی مناتا ہے یہ نمبر تین ہے ولا تصویل حسنت ولا یہ اصول تبلیغ کا مقدمہ اصول تبلیغ آگے آ رہے ہیں اصول تبلیغ آگے آ رہے ہیں اور یہ اصول تبلیغ کا کیا ہے جی مقدمہ ہے اور من آسانو جہاں تھا نا وہاں نیچے لے کھلو ترغیب تبلیغ وہ نہیں لکھا گا آپ تو لکھا گا اور من آسانوں کے نیچے کا لکھانا ہے ترغیب تبلیغ اور ولا اس کے نیچے کا لکھانا ہے مقدمہ اصول تبلیغ اصول تبلیغ کا مقدمہ ہے تمہید ہے اور نہیں برابر الحاسن والا سیاح نرمی اور نہ سختی حاصن نرمی سختی نرمی اور سختی برابر نہیں ہے تم نے کیا کرنا ہے تبلیغ میں اتفا بلتی ہے آسن حسن خلق کا حکم تم نے نرمی اختیار کرنی ہے اتفا حسن خل کا حکم دفا تو سختی کو بلّاتی ساتھ اس طریقے کے کہ وہ بہتر ہے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حسن خل کے ساتھ فائز اللہ بین کا سمرا حسن خلق اور اچانک وہ شاف کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی کان نہو ولی ان حمی. گویا کہ وہ دوست ہے تیرا دلی مخلص دوست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 کہ جنازے کے بعد دعا مانگو جی استاد کو کہو دعا مانگے تم بھی دعا مانگی کرو تو ایسے ہے میں نے سمجھ لیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے میں کہ وہ بلوچ کو میں کہ پٹھو بلوج بلوچ بلوچ کے ساتھ بیٹھے وہ بوڑھا تھا پھر آ گیا میں اٹھ کے اس کو ملا جبھی پائی بل میں کہ بلوچ کی شان یہ بلوچ کے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ ادھر بیٹھا ہے سردار سرداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بالکل جی چپ کو نہیں کہا وہاں گڑبڑ کر رہا تھا کہ جنازے کے بعد دعا منگو بالکل چپ ہو گیا تو یہ ڈھنگ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے جی ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے کے لیے وہ بستی کا جو وڈیرا تھا نا وہ کہنے لگا مولو منظور کو میں تقریر نہیں کرنے دوں گا گڑبڑ کر رہا تھا تو میں گیا تو کہنے لگے ایسے کہا ہے میں کہ اس کا گھر کہاں ہے میں اپنی قوم کا وڈیرا ہوں بلوچ قوم کا جو ہوں نا مجھے مریرا بنایا ہوں میں اس کے گھر گیا کا کوڑا کڑکاؤ وہ نکلا تو میں نے کہا مجھے جانتا ہے تو میں مالی منظور ہم نومان ظاہر پیر سکتی جی حضرت حضرت حضرت میں نے کہا آج میں تیرا مہمان ہوں مرغی سیبیں کرو کھانا پکاؤ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 یوں کہے کہ فلاں آدمی تجھے گالی دے رہا تھا یوں کہہ رہا تھا آپ کہہ دو کہ وہ میرا دوست ہے کیا کہہ دو میرا دوست ہے یوں نا تم گالی دینا نہ شروع کر دو یہ بعض آدمی ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی ہیں منافق آدمی ہوتے ہیں دیکھو جی اتفا بلتی ہے آپ سن دفاع کر تد خلکی کو ساتھ اس طریقے کے وہ بہتر ہے وہ کون سا طریقہ ہے حسن فل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 اللہ نے جن کی بڑی قسمت بنائی ہے نا وہ سفت کو پاتے ہیں وائی زگنا کا علاج غذب انسان ہے اگر غصہ آ بھی جائے کبھی تو اس کا علاج بھی بتا دیا غصے کا علاج ہے لوگ چھیڑتے ہیں علاج غذب اور اگر پہنچے تو کو شیتان کی طرف سے کوئی چوک نازن من چوک کہو بس کہو شیطان تجھے پرنگیفتا کرے کہ لڑو پڑھانے کے ساتھ تو کیا پڑھنا ہے پھر اوزب باللہ من الشیطان یعنی پڑھنا ہے بس پناہ مقصد اللہ کے بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے وہ مینیات ہی دلی لکلی نمبر دو اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات دن سورج چاند یہ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں یا معبود ہیں نشانیاں ہیں تو لا جدول شام راد مشرقین نہ سیدھا کرو سورج کو نہ چاند کو سیدھا کرو صرف اللہ کو جیسے ان کو پیدا کیا مخلوق ہے اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے پاس اگر تکبر کریں کافر پھر تو فلینہ ان دربے کا عظمت خدا اگر تکبر کے نکافر فلینہ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 پہ جب اتارتے ہیں اس کے اوپر پانی کو یہ تزت ور بات ابھرتی ہے اور پھولتی ہے کہ مانے دو لکھ لو مشکل ہے اح تزت منا ہے پانی سے اور پھولتی ہے ان اللہ اہ یا نتیجہ دلیل بے شک جس ذات نے زندہ کیا زمین کو وہ زندہ کرے گا مردوں کو بھی چونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ان اللہزین یو لون بے شک وہ لوگ کہ الہاد کرتے ہیں کاجروی کرتے ہیں الہاد کا من کاجروی روی بے دینی جو لوگ الہاد کرتے ہیں ہماری ایتوں کے اندر وہ نہیں پوچھتی ہمارے پر۔ یہ مل ہے جو ہے نا ہے یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑے گا اور مروڑ تروڑ کے ایسا غلط مطلب بیان کرے گا نا وہی ہوتا ہے مل وہ زیادہ بدماش ہوتا ہے جو لوگ الہات کرتے ہماری تمہیں نئی پوشیدہ ہوتے ہمارے اوپر نئی پوشیدہ اب بھی ہمارے اوپر اب ہم کافی نا کیا پر وہ شخص کے ڈالا جائے گا آگ کے اندر یہی ملحد یہ بہتر ہے یا وہ شخص کے آئے گا امن والا دن قیامت کے آمن کے نیچے لکھو صاحب استقامت بلحد کو آگ میں ڈالیں گے صاحب استقامت کو من دیں گے یا وہ شخص کیا آئے گا امن والا دن کیا کے یہ دونوں برابر ہیں جی آفام کافی نات کیا وہ شخص کے ڈالا جائے گا آگ کے اندر یہ بہتر ہے یا وہ جو امن والا ہوگا بہتر تو وہی امن والا اے معلوم آش یہ امر کون سا ہے تحدیدی دیا ہے یا امر وجوہ کے لیا ہے عمل کرو جو ہی عمل کرتے ہو جو چاہو تم ان نہوب محتاب اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں آگے شکوا ہے ان الزین کافر بھی ذکر وہی اعراض انل قرآن کی بار بار چلی آئی تھی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ساتھ قرآن کے جب کہ آ گیا ان کے پاس تو آگے خبر معروف ہے کہ لم یت دبا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن میں انہوں نے تدبر نہیں کیا سوچ بچار کرتے تو کفر نہ کرتے لم یا تدبر قرآن کے اندر انہوں نے تدبر نہیں کیا بھائی نہ کتاب اوصاف قرآن لکھو حالانکہ تحقیق یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو معززہ ہے اوصاف قرآن لکھ کے عزیز کے اوپر لکھو نمبر ایک یہ کتاب مزاظہ لایاتی نمبر دو نہیں آتا اس کے پاس باطل نہ آگے نہ پیچھے مطلب کسی جہد سے باطل نہیں آتا تنزیل میں نہ تنزیل کو کا تو کیا لکھو گے نمبر تین صفر کہ نازل شدہ ہے اس ذات سے جو حکیم و حمید ہے ما یقال اللہ کا تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ کو یہ اضا بھی دیتے ہیں کالی بھی پھیلی بھی بکواسی بھی کرتے ہیں تو اس قسم کے حالات پہلے انبیاء پہ آئے یا نہیں ان کو بھی کالی پھیلی ازائیں دی گئی انہوں نے صبر کیا آپ بھی کیا کریں کریں یہ تسلی ہے نہیں کہا جاتا واسطے تیرے مگر وہ چیزیں جو کہی گئیں کس کہ قسم ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے تھے تو انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں پس بے اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی صاحب بخشش کی ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ان کو بخش دیں اور صاحب ہیں آزاد دردنا کے جنہوں نے توبہ نہ کی ہی کرتے رہے عذاب آئے گا بلاؤ جال آج میا اب چند شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ قرآن عجمی زبان میں ہونا چاہیے بھائی دماغ خراب تھا ان کا وہ قرآن اچھا بلا عربی زبان میں ہے وہ کیا کہتے تھے وہ پشتو زبان میں ہوتا قرآن سمجھتے ہے دماغ خراب ہے ان کا یا نہیں ہے <laughs> وہ تمہاری اپنی زبان ہے عربی زبان ہے وہ دوسری زبان ہے ہو تو ترجمہ کرنا پڑے گا سنجے جی پہلے تو ڈر جائیں گے بلاؤ جال ہو قرآن ازالہ شعب اول پہلا شبوں کا اضالہ تو کیا کہتے تھے قرآن کا جی اجمی ہو پھر میں اگر بناتے ہم اس کو قرآن اجمی تو لاقال ہوں اب یہ کیا کہتے کہ کیوں نہیں واضح کی گئی اس کی آیات یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا آجمی ہوں کیا کتاب اجمی اور رسول کا عربی آجمی ہوں عربی کتاب اجم اور رسولات بھی کولو والین منو ثمر انابت آپ فرما دیجئے وہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے اور جو لوگ نہیں مانتے باوجود وضو ہے حق کے سمرہ اناد لکھو کولہ والدین منو کے نیچے سمرہ انابت اور ولہدین اللہ جمن سمرہ اناد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 جملہ تن واحدہ تن نازر کیا کیا لولا نزل علیہ قرآن جملہ تن واحدہ جیسے تورات یک بار کی اتری تھی قرآن بھی کا اترے یک بار بھی اترتا اتر یہ بھی ان کا کیا تھا شبح تھا اس شبہ کا جواب دیا جا یہ بتاؤ کہ تم کو مانتے ہو اور مشرقی نے مکہ مانتے تو تورات کو بھی سارے تھوڑے مانتے ہیں بال نے مانا بعض نے نہ مارا قرآن کے ساتھ بھی ایسے کرو گے اور البتائی دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یک بار دی پس اختلاف کیا گیا اس کے اندر بعض نے مانا بعض نے نہ مارا تم تو, تو مانتے ہی نہیں بلا اللہ ازالہ بتون اضالا سالس تیسرے شبوں کا ازالہ وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نہیں مانتے تو ہمارے عذاب آ گیا عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ پر میں کا وقت معین ہے کیا وقت سے پہلے آتا نہیں وقت سے سےلتا نہیں وقت معین ہے اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو سب قد کر چکی تیرے رب کی طرف سے کہ عذاب کا ایک خاص وقت معیان ہے تو عملی فیصلہ کیا جاتا درمیان ان کے وم لفی شک کے من ہو مری اور بے شک وہ البتہ بے شک کے ہیں قرآن سے ایسا شخص جو تردد میں ڈالنے والا ہے من املا سالحن یہ ابھی ہے نا یہ لاکوزیا بین ہوں ان کے درمیان کیا کیا جاتا فیصلہ تو فیصلے کا دن بھی آ رہا ہے قیامت حاصل فیصلہ من عملا سالحت جو شخص عمل کرتا ہے نیک اپنے فائدے کے لیے اور جو برے عمل کرتا ہے اس کا ببال اس پہ ہوگا کہ فیصلہ قیامت میں عملی ہے اور نہیں رب تیرا ظلم کرنے والا بندوں کے اوپر الد علم سا دلی لکڑی نمبر کتنی ہے جی تین یہ ہے حسر علم الغیب فی ذات اللہ علم غیب کس کے اندر بند ہے اللہ کی ذات کے اندر ہے و علم الغیب فی ذات اللہ دلی لکڑی نمبر تین طرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جاتا ہے علم قیامت کا نمبر ایک خاصا نمبر ایک وما تخرج من سمراتے خاصا نمبر دو اور نہیں نکلتے پھل کہ من زیادہ ہے اپنے غلافوں سے بھائی کھجوروں کے موسم میں جاؤ نا تو پہلے سیپ نکلتا ہے بند وہ پھٹتا ہے غلاف ہوتا ہے اور پھر کھجورے مجورے نکلتی ہیں اچھا جی اور نہیں نکلتے پھل اپنے گلافوں سے اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ وہ ماتا خرجوں کے نیچے کا لکھا ہے خاصا نمبر دو لکھا ہے وہ ماتا ہمیں لوگ خاصا نمبر تین اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہیں رکھتی یہ خاصہ نمبر چار یعنی عورت کے اندر یا کسی مادہ کے اندر جو حمل ہونا اس کا علم بھی کس کو ہے اللہ کو ہے اور نہیں رکھتی خاصا نمبر مگر سات علم اس کے فی ذات اللہ ہے یوم یونادی تخلیف روی جس دن پکارے گا مشرقین کو اللہ کہے گا اے نشرکائے اور میرے شریک کہاں ہیں بلاؤ جن کو بنایا تھا کالو کچھ جواب دیں گے کہ آزم ناکا اللہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ نہیں ہم میں سے کوئی اکراری شہید مانا ہم اقرار نہیں کرتے کوئی شریک آپ کا ڈر جائیں گے رضل عن اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ معبود جن کو پکارتے تھے پہلے دنیا میں بس زنو بمن اے اور یقین کر لیں گے کہ نہیں واسطے ان کے کوئی جگہ بھاگنے کی یا جگہ خلاصی کی کوئی خلاصی اور چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے لا یسم ال انسان شکوا جی شکوائے کفا ایک شکوے کا تعلق کس سے ہے جی کفار سے ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں شکوہ کفار تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے نہیں تھکتا انسان من دعل خیر مانگنے ترق کی دنیاوی سے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 ترقی دنیا بھی بار بار مانگتا ہے کروڑ پتی ہے پھر بھی مانگتا رہتا ہے وایو مس شروع مرض نمبر دو اللہ کے ساتھ بدزنی سوے زن باللہ مرض دوم اللہ کے ساتھ بدزنی تو کیا ہے اور اگر پہنچ جائے اس کو نہیں کوئی تکلیف دنیا دی مثال کے طور پہ خسارہ آ جائے نقصان آ جائے تجارت میں کسی چیز میں یوس ان کنور بس امید ہوتا ہے دل میں اور کنور ظاہری طور پہ بھی نو امیدی کو اظہار کرتا ہے یوس کا منع دل میں نو امید اور کنور کا منع ظاہری طور پہ نو امیدی کا اظہار کرتا ہے کیا کہتا ہے یہ خدا میرا نہیں ہے جی خدا دوسروں کا ہے میرا رازے ہے ہی نہیں یہ دیکھو بد زنی اللہ کے ساتھ والن ازک نہ ہو تو پہلی بیماری کا تھی کمالِ ہرس دوسری بیماری کا تھی اللہ کے ساتھ بد اب تیسری بیماری ہے غایتِ نہ شکری وال نہ ان ہو انتہائی غایت نہ شکری اور البت اگر چکھائیں ہم اس کو مہربانی اپنی طرف سے بات تکلیف کے کہ پہنچی تھی اس کو تکلیف کے بعد جب خوشحالی آ پیسے آ ل یقول انا یہ باطل باتیں کرتا ہے اقوال باطلا لا یقول انا قول باطل نمبر ایک تین اقوال باطلا بولتا ہے قول باطل نمبر ایک ضرور کہے گا کہ ہا گادی یہ جی پہلے تو کیا ہوا تھا جی خسارہ ہوا نا اب کیا گیا جی فائدہ نفع پیسہ بہت آ تو کہتے ہیں میں مستحق تھا اس کا کہا کہتا جی میں اس کا مستحق تھا خدا کا فضل پھر بھی نہیں سمجھتا البتہ ضرور کہے گا کہ ہا غالی میں ہی اس کا مستحق تھا وما معذ السا باطل نمبر دو اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی کافر ہوا یا نہ ہوا طول باطل نمبر دو والا ہی رجے تو کاولے باطل نمبر کتنی تھی اور البتہ اگر لوٹائے جو میں طرف رب اپنے کے بے شک میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہوگا اچھا نتیجہ ہوگا وہاں بھی بحث مجھے ملے گی ملاؤں کو نہیں ملے گی فالان النا انہ تقوی ہو پڑی البتہ ضرور بترائیں کہ ہم کافروں کو بما ملو ان کے کردار یہ بترائیں گے قیامت کے دن اور ضرور چکھائیں کہ ہم کو عذاب سخت یہ میرے عزیز لا یا سم السان سے شکوہ کس کا تھا جی کفار کا اب آگے باعض انسان جو ہے نا یہ مومنین غافلین کا شکوہ ہے ہیں مومن لیکن غافل ہے یہ تفسیر مظہری میں میں نے تحقیق دیکھی ہے حضرت خان رحمہ اللہ کی تحقیق کو دوسرے طریقے پہ آئے میں نے اس کو ترجیح دی ہے چلیے غافلین مومنی کا شکوا چاہ جی کہاں پہنچ گئے جی ویدا انمنا اور جب انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر تو منہ موڑ لیتا ہے اور ناد جان بے کروٹ بھی پھیر لیتا ہے اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ بیماری ہو گئی اور نقصان ہوئے فضور دعائیں اری پر صاحب دعا چوڑی کا ہوتا ہے بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے ہم سے جب خدا سے دعائیں مانگتا ہے تو مومن تو ہے نا لیکن تھا آخر یہ ختم ہو گیا آج کل میں زجر ہے کفار کو پھر کفار کو زجر فرما جو خبر دو کافرو انکان دلہ اگر قرآن ہو اللہ کے ہاں سے پھر کفر کیا تم نے ساتھ اس کے کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو مخالفت بئی کیندر ہے تو تمرا انجام تو سوچ لو نا سنوری اری ہم یہ تخویف کام سی تھی جی یہ زاجر بھی تھی سمجھے زاجر تھی نا اب تخویف دنیا بھی ہے ان قریب دکھائیں کہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں آفات کے اندر اطراف کے اندر اطراف کے کی اندر, کی اندر کیسے کہ اطراف عالم فتح ہوں تو اطراف عالم فتح ہوئے نہیں وہ ملک شام رو مصر فتح ہوئے انقریبے دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانی اطراف کے اندر بفی انف حسین خود ان کی جانوں میں دکھائیں گے ان کی جانوں میں قدرت کی نشانی کون سی ایک بادر دوسرا فتح مکہ لکھ بادر کے اندر مارے گئے نہیں مسلمان پتہ ہے اور فتح مکہ میں بھی پتہ ہوئے وہ تمہاری جانوں میں ہی قدرت کی نشانی ہوگی یہاں تک کہ واضح ہوگا واسطے ان کے کہ واقعی قرآن حق ہے اولا یق ربے کا دلیل لکڑی نمبر چار رب کا کہ باضائدہ ہے با زائدہ ربے کا پہل بنے گا اور دلیل لکڑی نمبر چار کیا نہیں کافی رب تیرا اس بات میں کہ تحقیق وہ ہر چیز پہ کیا ہے جی حاضر و ناظر ہیں سب سے سب کے اعمال سے خبردار ہے تو پہلے خبردار وہ پہلے تھی تخویف دنوی الائن کی میری آتے تخویف یوخروی خبردار بے شک دی شک کے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے خبردار تحقیق و اللہ تعالی ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے تو تم کے اعمال کا احاطہ کرے کر رہا ہے کیا بتائے گی یقین بدلا ملے گا ان کو